أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خَابَ من افترى فَتَنَازَعُوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى صدق الله العظيم آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ اللہ کی آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فت اللہ فرعن فجما ثم فم فرعون کو جب مثلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ عید کے دن میلے والے دن جمع ہوں گے سب ایک کھلے ہوئے میدان میں دوپیر کے وقت جب اچھی خاصی روشنی ہوگی ہر چیز نظر آ رہی ہوگی میدان میں ڈالی جانے والی ہر چیز نظر آ رہی ہوگی چنانچہ فرعون یہ سب سن کر اپنی جگہ واپس چلا گیا فجم عاقعی دہو اور اس نے اپنی تدبیر مکمل کی یعنی جادوگروں وغیرہ کو جمع کرنے کا جو کام ہے اس سب کو اس نے نمٹایا ثم اتا اور پھر آیا قالل موسا جب جادوگر آئے تو موسا علیہ السلاۃ وسلام نے ان کو کہا وہی لکم کمبختی ہو تمہاری ہلاکت ہو تمہارے لیے تفترو علی اللہ بن اللہ پر جھوٹ مت باندھو فیوس ہے نہیں تو اللہ تعالی تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا وقد قد خواب ابا اور جس نے بھی اللہ کے خلاف جھوٹی بات کی ہے وہ ہلاک ہوا وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا فتنا ذاؤ امرحم بین وہ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلات وسلام کی یہ بات سنی تو وہ آپس میں اس معاملے میں لڑنے لگے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے وہ اثرنج ہوا اور وہ آپس میں چھپ چھپ کر باتیں کرنے لگے نجوا کہتے ہیں سرگوشی کرنا منہ کو کان کے قریب لا کر باتیں کرنا اس کو نجوا کہتے ہیں عربی میں قالوا ان ہادانی لسا حرانی ان ارد من بحری ماں ان کا نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر نعوذ اللہ مسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے اپنے جادو کے زور پر وید ہباب فریقتم المسلح اور تم لوگوں کا جو ایک خوبصورت طریقہ ہے جس کی مثال دی جاتی ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ فراؤنیوں کی بہت زیادہ طاقت تھی بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھی اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادوگر جو آئے ہیں یہ دونوں تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہاری جو یہ ترقی ہے اور بہت بڑا نام ہے شہرت ہے ہر جگہ مشہور ہے یہ سب کچھ یہ جی ختم کرنا چاہتے ہیں فاج میں او قیدہ صفا تو اس لیے تم سب لوگ اپنی تدبیر جمع کرو یعنی سب لوگ ہم فکر ہو جاؤ اور ایک بات پر جمع ہو جاؤ تو مصف اور صف باندھ کر سب آؤ یعنی سب متحد اور متفق ہو کر آؤ وقت افلحم اور آج وہی کامیاب ہوگا مقابلے میں جو جیتے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے جو جیت جائے گا وہی کامیاب ہوگا کالویا موسا امّا, اما ان تلقیہ و ان نکونا اول من القا ان جادوگروں نے کہا اے موسا یا آپ اپنی لاٹھی ڈالے یا ہم سب سے پہلے ڈالتے ہیں موسا علیہ السلّات و السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ تو جادوگر تو نہیں ہیں انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو انہوں نے لاپرواہی سے کہا جسے کوئی بات ہی نہیں ہے بل القو تم لوگ ڈالو فعد واسعم یوحمن جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ایسا معلوم ہوتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں وہ لاٹھیاں لوگوں کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھیں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ سانپ ہیں حالانکہ وہ سب رسیاں تھیں لاٹھیاں تھیں اور انہوں نے ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو پارے کا پانی چڑھایا تھا جس کی وجہ سے وہ دھوپ میں گرمی میں بہت چمک رہی تھی وہ لاٹھیاں تو لوگ دیکھ کر ڈر رہے تھے اتنے زیادہ سانپ انہوں نے میدان میں چھوڑے ہوئے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ستر ہزار سانپ ایک وقت میں میدان میں دوڑ رہے تھے یہ سب جادو کے زور پر ہو رہا تھا بات سمجھ میں رہی ہے موسا علیہ الصلاۃ بھی چونکہ ایک انسان ہیں تو ان کے دل میں بھی پریشانی پیدا ہوئی ڈر پیدا ہوا کہ خدا نہ نخواستہ اگر میرے مقابلے میں یہ جادوگر جیت گئے نعوذ باللہ تو پھر تو دین کا کام جو ہے خراب ہو جائے گا اتنے دنوں جو ہم نے دین کا کام کیا ہے تبلیغ کا کام کیا ہے اگر لوگ یہ جادو کا زور دیکھ لیں پھر کیا ہوگا فاؤ جسفی نفسی فتم موسا پھر موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا کس چیز کا ڈر ہے جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں مولوی صاحب جو ہے مسجد میں ایک تقریر کرتا ہے اور پوری دنیا کے کفار جو ہیں ٹی وی میں ریڈیو میں انٹرنیٹ میں ہر بلا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو مولوی صاحب تو پریشان ہوتا ہے نا اس لیے کہ ہمارا اتنا زور نہیں ہے ہم ایک بیان کرتے ہیں اس کو سو آدمی سنتے ہیں دو سو آدمی سنتے ہیں یا ہزار آدمی سنتے ہیں وہ ایک بیان کرتے ہیں تو اس کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں اس لیے کہ وہ چمک دمک کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت عجیب غریب طریقوں سے کرتے ہیں ہر قسم کی گندی چیزیں اس میں لگاتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی اسٹیشن ہیں ان کے ریڈیو اسٹیشن ہیں اخبارات ہیں انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں ہیں تو انسان پریشان تو ہوتا ہے نا کھلنا لا تخف ہم نے کہا موسا کو مت ڈریئے گا ڈرنا نہیں ان کا انتل اعلی آپ ہی جیتیں گے پورا میدان جو ہے سانپوں سے برا ہوا ہے اور رجیب غریب آوازیں آ رہی ہیں شور ہے اور سب لوگ دیکھ رہے کہ موسا علیہ السلام اب کیا کرے گا پوری دنیا کے ریڈیو ٹی وی انٹرنیٹ شور مچا رہے ہیں اور آپ کیا کرو گے یہی حال ہے لیکن اللہ سبحانہ و اپنے حق پرس مجاہدین اور بندوں کو یہ کہتا ہے لا تخف ڈرنا نہیں ان انت انتلالہ یقینا آپ جیتیں گے اور الحمد مجاہدین جیت رہے ہیں پوری دنیا میں مجاہدین کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں لیکن مجاہدین جیت رہے ہیں یہاں پر بھی مصعلیہ صلاحت کا واقعہ دیکھے وہ علقیمہ یمین کا آپ اپنے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈالیں تھل قفماسا نہ ہو تو کیا ہوگا یہ لاٹھی سانپ میں بدل جائے گی انہوں نے جو کچھ بنایا ہے ان سب کو نگل لے گی سب کو کھا لے گی اس لیے کہ یہ تو اصلی سانپ ہے نا سمجھ ہے بات وہ علقمہ فیمین قتل قفماسانوں مساف پریشان نہ ہو آپ اپنے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی اسے پھینکے وہ سانپ کی شکل میں بدل جائے گی لاٹھی اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے لاٹھیوں اور رسیوں سے ان سب کو یہ کھا جائے گی ان نماسونؤں دو انہوں نے جو بنایا ہے یہ جادوگر کا دھوکہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ولافلسہ ہے روح ہوا تھا اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے وہ جیت نہیں سکتا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی جو جادوگر ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں اللہ حفاظت کرے اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے تو اللہ تعالی وہی اللہ ہے جس نے ہزاروں جادوگروں کے مقابلے میں ایک موسا کو کامیاب کروایا اور ان کو جتوایا جب جادوگروں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لاٹھی ہے یہ تو اتنے بڑے اجدہے میں بدل گئی ہے اور ہمارے تمام جو سانپ ہم نے بنائے ہیں جو لوگوں کو سانپ کی طرح نظر آ رہے ہیں جو حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہیں صرف چمک رہی ہیں وہ ہل بھی نہیں رہی ہیں اصل میں لیکن لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا اور آیا اور ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوڑ رہی ہیں اب موسا علیہ السلات نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو وہ کی شکل میں میدان میں دوڑ رہی ہے جادوگروں نے جتنے بھی سانپ بنائے ہیں ان سب کو کھا گئے میدان خالی ہو گیا امریکی سب باگ گئے طالبان رہ گئے وہاں جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کے سانپ نے تو ہمارے تمام سانپوں کو کھا لیا ہے نگل لیا ہے زندہ کسی چیز کو منہ سے پیٹ میں اتار لینے کو نگلنا کہتے ہیں اور کھانا اس وقت ہوتا ہے جب اسے چبایا جائے مچھلی کے پیٹ سے دیکھا نا زندہ زندہ مچھلیاں نکل رہی ہیں مچھلی اسے چباتی نہیں ہے زندہ نگل لیتی ہے اس تو یہ سانپ جو ہے ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو جو کہ لوگوں کو سانپ کی طرح نظر آ رہے تھے ان سب کو نگل رہی تھی میدان خالی ہو گیا کوئی سانپ بھی نہیں ہے وہاں پر جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ موسا جو ہے علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو جادو کے مقابلے میں جادو ہے اور ہم تو بہت زیادہ ہیں تو ایک جادوگر ہمارا کیا کر سکتا ہے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ پیغمبر ہے یہ جادوگر نہیں ہے فول قیت سہارت سجدو آمن نہ بے رد پھر گر پڑے جادوگر سجدے میں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسا علیہ السلاۃ وسلام کے رب پر ایمان لائے ہیں سب کے سب مسلمان ہو گئے اس لیے کہ وہ جادو کو جانتے تھے جادو کے وہ عالم تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اور کوئی کام ہے یہاں پر اور کوئی بات ہے یہ جادو نہیں ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسا اور ہارون کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں آمنتم له قبل تم لہو قبل میری اجازت کے بغیر تم موسا پر ایمان لائے ہو جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے صدر نے اجازت نہیں دی اور یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں یہ بھی فرعون ہے نا اس زمانے کے پاکستان کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ جہاد کر رہے ہیں اور امیر کی اجازت کے بغیر تو جہاد ہوتا نہیں ہے تو اللہ کے بندوں اس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے تو اس کی اجازت کیسے لوگے آپ تو یہ جادوگر جو مسلمان ہو رہے ہیں مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ وہ فرعون کے دشمن بن رہے ہیں تو فرعون سی اجازت کیسے لیں گے تو ان بیوقوفوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی فرعون بھی بے تھا اور انسان بیوقوف اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دماغ کام نہیں کرتا غصے کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے طاقت کے نشے میں ہوتا ہے جیسے کہ امریکہ جس وقت شروع میں آ رہا تھا تو طالبان نے اسے ہزار مرتبہ کہا ہے کہ بات کر لیتے ہیں لڑائی کیوں کرتے ہو تو نہیں میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور آج بیس سال بعد اسی طرح بات کی ہے اور نکل رہا ہے بھاگ رہا ہے شرمندہ ہے سب کے سامنے تو یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک غرور ہوتا ہے نشہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تو یہ فرعون اب نشے میں ہے غصے میں ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے میرے دشمن کا ساتھ دے رہا ہے اس کے اوپر ایمان لا رہا ہے تو مجھ سے اجازت کیوں مانگے گا تو یہ جو پاکستان میں ہمارے جہاد کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں ان کو اتنی عقل نہیں آتی کہ یہ مجاہدین تو خود پاکستان کے صدر کے خلاف جنگ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو اس سے اجازت کیسے لیں گے کوئی آدمی کسی کے خلاف لڑنے کے لیے اس سے اجازت لیتا ہے یہ عجیب بات آمن تم لو قبل کو میری اجازت کے بغیر تم لوگ موسا پر ایمان لائے ہو لبی رکم البی علمک مسحرا دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ موسا تم لوگوں کا بڑا استاذ ہے اس نے تم کو یہ جادو سکھایا ہے حالانکہ یہ جادوگر جو ہیں ان کی کبھی موسا علیہ السلام سے ملاقات تک نہیں ہوئی ہے یہ جادوگر فرعون کے خصوصی اسکول میں پڑھا کرتے تھے ان کا موسا علیہ السلام سے کیا تعلق ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں کافر جو ہے جھوٹ بولتا ہے ان نہب رکم الدی الم کم یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے فل وقت اندی یم ارج الحکم ان خلاف ان تو میں کیا کروں گا میں اپنی طاقت استعمال کروں گا میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹے سیدھے کاٹوں گا کٹوا دوں گا دایاں ہاتھ بایا پاؤں تم سب کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹواؤں گا ولا وسلم کمفی جو نخلی اور پھر تم لوگوں کو میں پھانسی پر چڑاؤں گا کھجور کے درختوں پر ولطلم اشد وزاب ابقا اور تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے یہ موسا کے خدا کا عذاب نا اللہ زیادہ سخت ہے یا میرا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے دیر تک رہنے والا ہے تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کافر جو ہے جب بات طریقے سے نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے گولی اور گالی دیتا ہے تو اس نے تو بلایا تھا نا کہ جادو کا مقابلہ ہوگا مقابلہ ہو گیا تو اب کیا کرنا چاہیے تھا اس کو بات مان لینی چاہیے تھی نا لیکن کافر جو ہے بدبخ انسان جو ہوتا ہے وہ بات نہیں مانتا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جو لوگ لات کھانے کے عادی ہوتے ہیں نا وہ بات سے نہیں سمجھتے تو یہ فرعون حالانکہ بات طے ہو چکی تھی کہ جو جیت جائے گا اس کی بات مانی جائے گی وہ قد افلاحیہ ممن اس آج جو جیتے گا وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اس نے بات نہیں مانی بلکہ دھمکیاں دے رہا ہے اب کہ میں تم لوگ ایسے کروں گا اور ویسے کروں گا لیکن جادوگر جو ہیں یہ سچے اور پکے مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے فراؤن کو کیا جواب دیا کالنو کالا ماجا انام البیناتی جادوگروں نے کہا کہ ہم مسا علیہ السلاۃ وسلام کی بات چھوڑ کر تمہاری بات نہیں مانیں گے موس علیہ السلّات و جو بات لے کر آئے ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہے اور تم بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہو ولبی فقران فق دیمان تقادن اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو ان نما تقدیہ الحایات دنیا تم زیادہ سے زیادہ یہ کر لو گے کہ ہماری دنیاوی جو زندگی ہے اسے ختم کر دو گے ہمیں مار دو گے پھانسی پر چڑھا دو گے قتل کر دو گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت سب کے سب شہید تھے سب کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو پھانسی پر لٹکانے کا کام یہ فرعون نے کیا تھا ان نہ آمنہ بے ربینہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے وہ ماکر تلیہ من سہڑے اور ہم نے جو جادو کے کام کیے ہیں جن پر تو ہمیں مجبور کرتا رہا ہے ہم تو اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بھی معاف کر دے والوں اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے ان نہ بہ مجرمن جہنم یقیناً جو اپنے اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا لا مو توفیا جہاں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ ہوگا یعنی نہ تو اس کو موت آئے گی اور نہ ہی وہ مزی کی زندگی گزارے گا ہر وقت تکلیف اور درد میں ہوگا وہ میں مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ لحاطى اور جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا ایمان کی حالت میں اچھے اعمال اس نے کیے ہوں گے فولہ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الولا تو انہیں بلند و بالا درجات ملیں گے عزت ملے گی جن تو آدن ان تجريم ان تحت رخا ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جس میں وہ رہیں گے اور ان جنتوں کے نیچے باغوں میں نہرے بہتی ہوں گی خوبصورت طریقے سے پانی بہ رہا ہوگا وزالی کا جزا منتزک کا اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا جو گناہوں سے پاک ہوا شرک سے پاک ہوا گندگی سے پاک ہوا اس کو اللہ تعالی جنت دے گا آج کی ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسا علیہ السلاۃ سلام کے مقابلے میں فرعون نے جو جادوگری کا مقابلہ کروایا وہ ناکام ہوا اور اللہ تعالی نے مساصلاۃ والسلام کو کامیاب کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی طاقت چاہے کتنی بھی زیادہ ہو وہ ناکام ہوگا دنیا اور آخرت میں اور مسلمان چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جیتے گا غالب ہوگا چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جادوگروں کو اس نے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوایا ہے اور پھر ان کو سولی پر چڑھایا ہے پھانسی پر لٹکایا تکلیف ہے یا نہیں ہے تکلیف تو ہوگی لیکن کامیاب ہوں گے آخر میں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور جو مومن بن کر آئے گا مسلمان بن کر آئے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے بنائے اللہ تعالی ہمیں غلط لوگوں میں سے نہ بنائے اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک و صالح بندہ بنائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلی و وصحب اجمائین سبحان قلّہ بحمد أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.